اور جب اپن جوان کو پہنچا اور پورے زور پر آیا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم اسا ہی سلا دیتے ہیں گوہے کو